الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الله تفج البيت من استطاع إليه تبيلا كفر فإن الله وني على العالمين مہینے Qu دو اہم آمار کے مہینے ہیں اس کی انہیں کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک حج اور ایک قربانی ہاں جگہ مخصوص طبقے کوئی اس کا موقع ملتا ہے اور کوئی بانی تقریباً اکثری لوگوں پر آئی جاتی ہے ہر عمل کی جو ہے شکل اور صورت ہوتی ہے اے عمل کا جذبہ اور روح اور حقیقت ہوتی ہے عمل کی شکل اور صورت بھی بہت عام ہے ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جذبہ اور روپ اصل ہے اور شکل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ہے تو یہ نظریہ فرقہ باطنیہ باطلیہ کرے کیونکہ باطل خرکہ گزرا ہے لہٰذا ساری ظاہری شریعت کو چھوڑ کر دل کو درست کرو اس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم علمی ظاہر شریعت کو بھی قائم کرنا ہے باطمی شریف کو بھی قائم کرنا ظاہر شریعت انسان کے مسلمان ہونے کی ظاہری علامت ہے اس لیے وہ باطنی شریعت سے ایک درجے میں زیادہ آم ہے کوئی آدمی لایا جائے جنازہ اس کا کوئی آدمی گوائی نہ دے اس کو کبھی نماز پڑھ دے دیکھا ہے تو آپ اگر نماز نہ پڑھیں آپ نظار نہیں اس کے بارے میں گواہی نہیں ہو رہی مسلمان ہونے کی مسلمان ہونے کی عملی گواہی جو ہے وہ ظاہر شریف کا عمل ہے اور باتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامی علاقے میں شکل پر کوئی علامت نظر آ رہی ہے اور تو اس میں خوش گنجائش ہے کہ فتویٰ کر دیں اس پر ایک عورت لائی گئی اس کے کسی عمر کی گوائی کسی کے پاس نہیں تھی لیکن اگر ایک آدمی کا یاد اللہ صلی اللہ یہ عورت سلوار تے نہیں ہوئے ہیں تو اس دور میں نئی نئی شلوار ہندوستان سے وہاں پہنچی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ نے جب دیکھی تو فرمایا کہ یہ تو پردے کے لحاظ سے بہت اچھی چیز ہے اور آپ نے خرید دی اگر اسمان میں میں خرید دی تو اس لیے جس کا سہمت سنت ہے اسی طرح سلوار دکھوں سے آپ کو پہننے کی نوبت نہیں آئی ہے کے بارے میں کہا کہ گیارہ سولہ سلوار پہنی یعنی اس نے اپنے سطر پردے کا اہتمام کیا ہے گوائی پراپ اس کی جنازے کی نماز پڑھنی پڑھ لیجیے اور خطر پردے کا خیال ہو اور اللہ کی ذات سمجید ہے کہ اس کا اسلام ایمان وغیرہ ہوگا تو ایسے ایک عمل کی ذائق زائر صورت ہے اور ایک اس کا جذبہ اور حقیقت ہے روح ہے عمل کی عمل جب ظاہر کے لحاظ سے بھی درست ہو اور جذبے اور روح اور حقیقت کے لحاظ سے بھی درست ہو تو پورا فائدہ دیتا ہے ایسے ہی حج کی ایک ظاہر صورت ہے اور ایک اس کا جذبہ روح اور حقیقت ہے قربانی کی ایک ظاہری صورت ہے ایک جذبہ روح اور حقیقت ہے آج کی ظاہر صورت ہے حیران باندھنا ارمین شریف پر پہنچنا ان جگہوں پر پہنچنا جہاں آج, آج کا ہوتا ہے مکہ مکرمہ ہے منا ہے عرفات ساتھ ہے مزلبہ ہے ان جگہوں پر ان تاریخوں میں جو تاریخیں مکرم ہیں آگ نہیں کرنا اور ظاہر یا مال اللہ کے ساتھ تو آپ کا من لگایا گیا کفا مروا کے ساتھ دوڑ لگانا سائی کا من لگایا گیا منا کے ساتھ یہ پانچ دن کے قیام کا من لگایا گیا اور آج میں جن کو جمع ہو کر جمع ہو کر ایک دن کے جمع ہونے کا مقرر کیا گیا مسلفا میں ایک رات کو کہا گیا یہ ظاہر ہے آج پانچ دن ہوتا ہے آٹھ تاریخ کو آج ہی صبح سویرے احرام باندھ کر منا منتقل ہو جاتے ہیں اور مینا میں دن گزار کر نو تاریخ کو ارفات کو منتقل ہو جاتے ہیں ارفات میں دن کو گزار کر نو تاریخ کو دس کی رات گزرفہ میں منتقل ہو جاتے ہیں اور پھر دس گیارہ بارہ تین دن مزید مینار میں رہتے ہیں اور اس دوران جو ہے جو قربانی کر لیتے ہیں ایک جو ہے تو تین دن شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور ایک صرف لوگ پڑا کر تو آپ سے جانب کر لیتے ہیں باقی ہی آج دن دن ہے اور چند ایک مان ہے حج کے فرائض حج کے ارکان فقط تین حج کے فرائض تین دن ارکان یا فرائض تین دن احرام بن احرام بننا باندھا اس کا حج دنے. اور جو ہے تو عرفات میں کھڑا ہونا جس میں عرفات میں کھڑا اس سے حج کی بنیاد ہی نہ بندی اور پھر تیسرے فرض فرض ہے وہ تو آفر سارے کاموں کو مکمل کر کے آسر تو آپ کرتے ہیں جو آف اجازت ہے دسویں کو موقع مل سکے گیارہویں کو بارہویں کے اس سے پہلے پہلے کرنا ہے تو یہ تین فرائض ہیں. احرام ماننا اور جو تو اور میں جا کر دسویں کا رشتہ گزارنا اور تو پھر واقعی واجبات ہیں ملتفا کا قیام سنت ملطلفا کافا کا قیام واجب ہے رنی جمار شیتانہ مارنا واجب ہے اور سنتے ہیں مینا کا قیام جو سنت ہے یہ ساری باتیں مل کر حج مکمل ہو جاتا ہے اور ہزار حج ہے وہ ان کا قیام خیر میں اور بیت اللہ شریف کا ثواب کرنا سفاد دوڑ لگانا میں نام میں پانچ دن کام کرنا مسلفا میں ایک رات کام کرنا اور ایک دن کام کرنا یہ عادت ظاہری ہماری اور اس کے ساتھ حقیقت کا جذبہ ہر عمل کے ساتھ ایک جذبہ متعلق ہے جس میں تھوڑی سی بات پہلے کر لیتی وہ جذبہ حاضر ہو وہ حقیقت دل میں حاضر ہو اور اس کے دھیان میں آگے ڈوب کر کر رہا ہو پھر عمل پوری تاثیر دکھاتا ہے نئے عمل کا ظاہر بھی درست ہو عمل کا بات نہیں وہ عمل کا جذبہ ہے عمل کی حقیقت ہے عمل کی روح ہے وہ درست ہو پھر وہ عمل بھی اپنا پورا جذبہ پورا اثرات دکھاتا ہے شخصیت کو تبدیل کر کے رکھتا ہے کیونکہ ایک المیا یہ ہوا کہ اللہ کا فضل ہے قبر کا فضل ہم پر نہیں لگتا مسلمان آنے ہیں یہ ہماری اسلام کے ساتھ ہے ایک ہے اسلام ہمارا خاندانی حاصل ہو گیا ہے مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوئے ہیں کوئی ضروری باتیں ہمیں ہم اپنے خاندانوں سے حاصل ہو جو کہ ہمیں لاشوری طور پر غیر ارادی طور پر مسلمان گھروں میں رہتے ہوئے اسلامی بھاشا میں رہتے ہوئے اس باتیں جبری ہمیں لاشوری طور پر حاصل ہوئی ہوئی ہے ہم سے نہیں بھی چاہا تب بھی سیکھ گئے اور ایج جو ہے وہ خود حاصل کرنے کی کوشش کرنا شوری طور پر کسی چیز کو حاصل کرنا تو شوری طور پر کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہم لوگ بہت نقصان اٹھائے بہت کٹ آئے بہت دے دے کے شوری طور پر حاصل کرنے کا اگر ہے تو چلتے پھرتے کوئی مفت اخبار مفت مسالے مفت آت میں آئی اور پمسٹ میں کوئی چیز سامنے آ گئی یا جو مفت کا میڈیا گمل کا چل رہا ہے اس جب میں سے کوئی چیز سامنے آ گئی وہ مل گئی تو مل گئی باقی میں کچھ چیز اردا کر کے ان ریسورسز سے ان وسائل سے حاصل کروں جو حقیقی حاصل ہے جہاں سے حقیقی دن ملے گا یہ جو ہے یہ تو اسی فیصد معاشرے کا شعور نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں جمعے کی نماز میں آخرے میں دیکھتا ہوں وہ آخری سب سب تک ہوتے ہیں اور جہاں سے میں مضمون شروع کرتا ہوں جہاں ختم کرتا ہوں اس کو سننے کے لیے مشکل سے پچاس ساٹھ آدمی ہم سامنے دو آدمی پر تین بٹے ہوئے ہیں با... میں باتیں کر رہا ہوں واپس ہی باتیں کر رہے ہیں یہاں آنے کا موقع ملا نا اس میں یہ حال ہے کہ میں یہاں بول رہا ہوں وہاں بول رہے ہیں وہ سزائی ہو ہے حال کا معاشرہ دینی علمی لحاظ سے اتنا کمزور ہے کہ اس کے پاس ضروری معلومات نہیں ہیں ہمیں تبلیغ والے کرتے رہے ہیں نا جس کا اجازت کسی سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر کسی کو دین کا پتہ ہے آپ کی ڈبر بات کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے میں کہا کہ کہ ناراض سفاد میں کریں ان سے فورن سے وہ پوچھتے کرے اردو میں کتنے فرائض ہیں اصل میں کتنے فرائض ہیں تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ معلومات کے لحاظ سے کتنی کمزوری آپ کو تو ایک چیز ایک نظریے کی معلومات آدمی کے پاس نہ ہو تو عمل آدمی کیا کرے گا اور جب اس عمل کے پاس نہ ہو تو نتائج کیا حاصل کرے گا یہ وہی دین ہے جس کی جس کے ذریعے سے کرام رام اللہ ہے مجمعین نے تیس سال کے مختصر عرصے میں بلکہ تیس سال کے پچھوڑے تیس سال پر تو خلافت راشتہ کا خاتمہ ہے بیس سال کے مختصر عرصے میں جبکہ خلافت فاروقی جو ہے وہ اپنے درمیانی ذرا اس نے گزارا ہے خلافت فاروقی کا تھوڑا عرصہ گزرا ہے تو اس نظریہ عمل سے وہ نتائج حاصل کیے ہیں امت مسلمہ نے یہ دنیا کے لحاظ سے ظاہر لحاظ سے سپر پاور ساری دنیا میں ڈکلیئر ہوئے ہیں یہ دنیا کے لحاظ سے نتائج آ چکی ہے اور اس دن کا جو نتائج ہے وہ دنیا دنیا دنیاوی لحاظ سے وہ فقط دس فیصد ہے اختیار کے نتائج تو اخراج کے لحاظ سے ماننے والے کے مفرت ہو اس سے اللہ راضی ہو وہ دو سے ہے اور جنت کھل جائے تو معلومات کے لحاظ سے حج کے عمل کے بارے میں بات کر رہا تھا حج کے عمل کے بارے میں آدمی ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے رام بان کا میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس سے پوچھو تو اس کو الگ دے بھی نہیں پتہ ہوتا اور وہاں سے جا کر بھی جو لوگ کر رہے ہیں اسے نکل اتارتے ہوئے وقت گزار کیا جاتا ہے بیچارے کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا تھا میں کیا کیا ہمارے یہاں یہ ایئر کٹنگ کی دکان چلایا کرتا تھا کافی شاپ کا ہے دو سو مٹ وہ چلا گیا آج کل پہلے ساتھ لگتا تھا جاتا تھا کام نہیں ہمارے کتوں نہیں کرتا تھا وہ جاتے جلدی سے جا رہا تھا میں نے کہا ہمارا سلام دکھے نا اس نے کہا جی چلا گیا آج کل کے مکمل کر کے آ گیا یہاں پر آیا تو اس سے کہا جنہیں ڈاکٹر صاحبہ ہماچی نے طواف ککڑوں طواب کھولو سلام ہمارا خودیا ڈاکٹر صاحب سے سلام دے دوں اس نے بھی دیا کو سلام پہنچا دیا حالانکہ السلام کو پہنچانے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور سلم گرا شریف اور جب آپ السلام پڑھیں تو حضور صلی اللہ عید فرمایا ہوا ہے کہ جس کی طرف سے سلام پہنچاؤ گے وہ بھی پہنچتا ہے اور اس میں جواب دیتا ہوں تو اس نے کہا بس اسی نے ماتوافوں کو ہم دستی میں ہو بولو تو خدا ڈاکٹر فضا السلام پڑھو کہ یہ بعض باز نے کہا کہ میں جب گیا وہاں پر میں نے کیا تو طواف کرتی میں نے کہا لبن ہے آپ کو ڈاکٹر فضا السلام کہا تھا میرے خیال ہے کے بتائیے وہ تو حضور کے روزے پر سلام کہنا ہوتا ہے میں ہم نے آپ نے کہا تھا کہ حضور کے روزے پر ہمارا سلام کہنا آپ نے سلام کے دیا خیر جی اب باقی جی اس معلومات کی کہاں کہاں سے اکڑوں نے کہا کہ ہم دست سلام ہوئے لو میں سر کا لے اکڑوں جا کر میں سر کے بعد بھونڈ لیے باقی اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ عمران نے اور کیا کرنے ہیں اس نے کہا بس ایک تو چکر جو لگا لیا سلام پہنچا دیا سب کچھ مکمل ہو گیا تو خیر کہا کہ آپ پر تو ایک دوبارہ ذبح کرنے کا جرمانہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا گورے بنا مجھ سے غلط غلطی ہوگی میں نے آپ لوگوں جاتی. کو کھیر دیا پیسوں کو وقت ہے نا جب آپ فکر کو میں خیر تو اس نے کہا کسی کو بتانا نہیں ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ دوبارہ میں کیسے ذبح کروں گا تو میں نے کہا ادھر ذبح نہیں ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو پیسے بھیجنے پڑیں گے وہاں پر تو اس نے کہا تھا میں بندوبست خیر ہوں تم مس کرو گے میرے پیسے تو ہمارے مالک کا ڈاکٹر صاحب آج پر جا رہا تھا میں نے کس کے پیسے لے کر جاؤ دو ہزار روپے اور اگر سے ڈومے تو وہ بینک سے مہنگے ہوتے ہیں بکرے کتنے دو سو ریاض تین ہزار روپئے وہاں فلان آدمی کو دینا تو وہاں کے پر قبائل کر تو معلومات ہیں وہ سستا لاکھ کے لیے زبردے تو معلومات تک نہیں ہے اتنا بڑا پیسہ اتنا پیسہ خرچہ ہوا اتنی جان کو تکلیف ہوئی اتنا بڑا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا ہے کہ نہیں ہے وہ خود بہت آٹومیٹکلی اور آتے ہیں اس سکھال کو بولو مام کو لو پوری آدمی احمد سے نبی بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی احتیاط آ رہا ہے پیچھے اس کے کوئی چالیس پچاس آدمی آ رہے ہیں اور وہ اس کو لگی ٹھوکر اور ٹھوکر اس کو لگی تو اس کے جہاں جو جس جگہ پر بلال ہو جگہ اوپر لان دیتے تھے وہ کوئی ایک سات فٹ اونچی جگہ ہے ٹھوکر لگی اس سے اس کی چھت کو پکڑا ہے ٹوشن کو پکڑا پیچھے سے اس چالیس پچاس آدمی وہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی ہج حج کا امر ہے سارے دوڑے اور آ کر چھت کو پکڑا سارے چھت کو پکڑے ہوئے کھڑے اس آدمی کو دیکھ رہے کہ اگلا آدمی کیا کرے گا تو وہ تو ٹھوکر لگ کر گر رہا تھا اس سے چھت کو پکڑا تھا جب اس نے اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیا جب وہ کھڑا ہو گیا تو اس نے چھوڑا سب نے چھوڑ دیا اس بیچ جڑ پڑتی وہ سارے سمجھے کہ یہ بھی کوئی حج کا امر ہے تو حج ہاں آٹومیٹک ہو رہا ہوتا ہے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایک حاجی دوسرے آگے سے کہتے ہیں خوبی کہ کو کوئی کھوپیس نہ پڑے گا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں میں کیا کروں گا تو جہاں حج ہاں بسی لے کو تو اس سے کہہ رہے تھا آج اک پلکے گی یعنی یہ خود ہو رہا ہوتا ہے تو بھی کر رہا ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے اتنا بڑا خرچہ ہوا اصل میں زندگی میں دین سیکھنے کے لیے آدمی کو لمام مشائقی صحبت اختیار کرنا پڑے یا تو آدمی کو اللہ توفیق ہے کہ پورا دن آٹھ سال کا فارغ کر کے پڑھے پورا دین ٹیکسٹ بک سے آٹھ سال فارغ کر کے پڑھیں ان کے ضرورت مدارس میں آٹھ لگانے کی ضرورت ہے اور یہ تو سچ بات کہ ہماری زندگی میں کیسے ممکن ہے ہر ایک کے لیے ہر ایک کے لیے عمل کرنا ممکن نہیں تو ایک فیصد لوگ بھی کر لیں تو بڑا کارنامہ ہوگا سو آدمی میں اگر ایک آدمی ہوا کرے پورا تو بہت بڑا کرنا میں آدھار میں اگر ہوا کرے تو یہ ٹاپی ہے یہ اتنا ہی ممکن نہیں ہے عام آدمیوں کے لیے سادہ سی بات ہے کہ اگر ان کو لمبا ایک کی صحبت حاصل ہو اور یہ جو ہے جن کی باتیں کے بارے پوچھتے رہا کریں اور سنتے رہا کریں تو آہستہ آہستہ دوسرے آدمی رات سا پڑھائے پڑے آپ کو اللہ نے بیس پچیس سال آج کے لیے تو اچھے وقت چاہیے ہوتا ہے اس میں آدمی ضروری ضروری جن سے فارغ واقف ہو جاتا ہے لذا حاجیہ ہے تو اس کے امار کا ظاہر درست ہو اور امال کا جذبہ درست ہو تواف کے تواف کے جذبات پر میں نے بات کر لی تھی اور سفا مروہ کے درمیان ساری جذبات پر بات کی تھی کہ نہیں کی تھی وہ کر لی تھی تیسرا عمل جو ہے مینان ہے پانچ دن جو ہے آدمی کو مقیم رکھا جاتا ہے پانچ دن کا قیام مینان ہے کو مقرر کیا جاتا ہے کہ پانچ دن آپ مینار میں ٹھہریں گے اور پانچ دنوں میں سوائے پانچ نمازیں پڑھنے کے اور کوئی عمل نہیں ایک دن کے لیے آفاظ نکالا جاتا ہے رات نہ یہ پورا قیام مینار میں ہوتا ہے نہ سونے میرے تیز آدمی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کر دے کر آئے ہیں آج یو بھی صاحبان ہیں ہنس رہے ہیں اور میری بات کو مذاق اڑا رہے مسجد کے اندر بیٹھ نہیں ہے کہ ہاں بائے کوئی بات سن لیں خان جی خبر ہوتے عام آدمی اگر بھی کر رہا ہوں مشور کی تو پھر بھی کوئی بات شکلوں خبر ہو بھائی مینا پانچ دن قیام کیا جاتا ہے کرایا جاتا ہے دو باتیں ہیں میں ایک قربانی ہے اور ایک زمین جماعت شیطان کو کنکریہ عمار قربانی میں اس تسلیم و رضا کے جذبے کو حاصل کرنے کے لیے پانچ غور و فکر کرایا جاتا ہے مینا میں ٹھہرا کر جس کا مظاہرہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو تباہ کرنے کی صورت میں کیا کہ پانچ دن تجھے اس بار پر غور کرنے کے لئے میں بٹھایا گیا ہے تاکہ پانچ دن بار بار اپنے نف سے سوال کر کے بار بار اپنے نف سے مذاکرہ کر کے اور بار بار اپنے نفس کے ساتھ ریزنگ کر کے تو اس بات پر آجاس ریب علیہ اسلام نے اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو قربان کو قرآن کرنے کی چھری پھیر دی تھی ایسے ہی میں نفس کے وفات اور نفس کے مزوں کو ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوں گا نف کچھ اس مزہ آئے گا اللہ کے حکم کے خلاف ہوگی اس کو میں ترک کروں گا خاص نفس دبا کیوں نہ ہوتا ہوں میں نف کا وفاد جب یہ وفاد کو لینے کے لیے مجھے مجبور کرے گا کہ اللہ کے حکم کو توڑ کر وفات کو لے لے تو اس کو بھی میں قربان کر کے اللہ کے حکم کو گا جس طرح کہ علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر شریف پھیر دی جی. ان پانچ دنوں کے غور و فکر کے لیے اللہ تبار و تعالیٰ نے آپ سو منا میں قیام کرنے کا کہا ہوا ہے کہ ان پانچ دنوں میں بار بار اپنے نف کے ساتھ مذاکرہ کر کے بار بار اپنے نفس کے ساتھ بات کر کے ریزنگ کر کے بار بار دھیان کر اور مراقبہ کر کے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے یہ منا کے قیام کی حقیقت ہے اور روح دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو انسان کو حکم توڑنے کے لیے نفس مجبور کرتا ہے ایک تو اس کا نفس سے مفاد اور مزے کے لیے حکم کو توڑنے کے لیے مجبور کرتا ہے اور دوسری کہ وہ جو انسان کو حکم سے ہٹاتی ہے وہ شیطان ہے شیطان بائیں ترغیب دیتا ہے شیطان کے بارے میں قرعباغ نے بتلایا کہ شیاطین جو ہیں تو یہ شیاطین جنی ہیں اور شیاطین انسی ہیں جنات ال شیاطین تو عظیم جس نے اعظم کا مقابلہ کیا اور باقی اس کی ضروریت جس کا ہر ایک کے لیے ایک ورکر مقرر اس کی طرف سے وہ ہر ایک آدمی کے ساتھ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے اس سے گھنٹے گزار کر اس کا مقابلہ کرنا ہے تو شیطین یہ جنی شیطین وہ انسان کے جو اپنے اعمال سے اپنے طرز سے اپنی ترغیب سے شیطانی اعمال کو فروغ دے رہے ہیں شیطانی امال کو فروغ دے رہے ہیں کہ دوسرا طبقہ جو ہے وہ یہ ہے ابز کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے شاہتی ہینسی کا مقابلہ کرنا ہے کا مقابلہ کرنا ہے اور مقابلہ کرنے کی آخری حدی ہوتی ہے کہ وار کرنے کو تیار ہوتا ہے مقابلہ زبان سے امر سے زبان سے خیال سے سوچ سے اور آخری مقابلہ جو ہے وہ وار کر کے کرتا ہے تو شیطان کے مقابلے کے لیے تین دن اس پر باقاعدہ وار کرا کر اس کو, کو کنکری مار کے اس بات کی آگاہی کرائی گئی ہے کہ اس مقابلے میں اگر مجھے اللہ کے حکم کو توڑ کر شیطان کی ترجیح پر چلنے, چلنے کے لیے جب مقابلہ ہوگا اس میں اگر وار کرنے کا موقع آیا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں میں نے حکم کو لینا ہے اور شیطانی ترتیب کو رد کرنا اس کو چھوڑنا ہے اور ایکنکڑ مارنا تو اس کی ایک علامت ہے جو ساری زندگی کے لیے نیت کرانے کے لیے کہ ساری زندگی میں جنگ میں شیطان پر وار کرنے کے لیے یہاں سے تیار ہو کر جاؤں گا اور باقی ساری زندگی میں نے اس مقابلے میں گزارنی ہے یہاں تو اس کا ایک تمسیر اس کی کر دی گئی اور باقی زندگی میں ہماری تعمیل ہے اس تمثیر کی ساری زندگی ہماری تعمیل ہے اور ساری زندگی اس زندہ کے ساتھ میں رہ کر گزاروں گا کہ جہاں پر بھی نفس اور شیطان کی نفس نفس کی ترغیب آئی اور نفس سے اپنے مزے مفاد کی خاطر مجھے حکم توڑنے کا کہا تو میں منا کے پانچ روزہ قیام کی ابراہیمی قربانی کو یاد کروں گا میں اپنے چاہت کو قربان کر کے اللہ کے حکم کو لے لوں اور جب شیطان ترغیب دے گا اللہ کے حکم کو سو چھوڑنے کے لیے توڑنے کے لیے تو پھر میں رمی جمال شیطان کو کیندری مارنے والے عمل کو یاد کر کے میں اس کے مقابلے کے لیے کمر باندھوں گا خاص مقابلے میں یہ مجھ پر وار کرے اس پر میں وار کروں یہاں تک کہ میں حکم سے چمٹ کر حکم کو اس پر چل کر اور حکم کو چلا کر دکھاؤں تو یہ اس کی حقیقت ہے اس پر غور و فکر کرنا ہوتا ہے تو ان شاء اللہ اللہ نگر جملے توفیق توفیقی تو ارفاظ مطلفہ کا تھوڑا سا کر کے پھر قربانی کو بیان کریں گے کیونکہ عام لوگوں کے ساتھ قربانی ہی متعلق ہے اللہ تبارک سلمن کی توفیق کا سات فرمائی